بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن انیس سو ننانوے اکتیس دسمبر کی دھوپ سے چمکتا دن میری طویل گرفتاری سے آزادی کا پیغام لایا تھا بائیس رمضان چودہ سو بیس ہجری جمعہ کا دن سپہر کا وقت کندھار کی سرزمین اور تشکر بھرے آنسو مگر آج اکتیس دسمبر دو ہزار ایک کا سردی اور کار سے ٹھٹرتا دن کس حال میں آیا ہے آج نہ مسلمانوں کا مرکز کندھار رہا اور نہ مارت اسلامی افغانستان آج پھر آل حق کے لیے گرفتاریاں ہیں خوف پریشانی گھیراؤ قید اور دھمکیاں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے اس کے حضور درخواست ہے کہ آزمائش کی گھڑیاں ختم فرما کر امت مسلمہ کے ایمان اور حوصلے کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین